بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بحدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك, أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من المجد ويخرج المجد من الحي ومن يدبر الأمر اللہ، فقل افلها تتقون آج ہم اپنے درس کا آغاز سویا یونس کی آیت نمبر اکتیس سے کر رہے ہیں اللہ فرماتے آپ ان سے سوال کیجئے میں کم مین سما ابل کون ہے جو تم کو روزی دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے سوال تو اتنا ہے لیکن اگر اس کو پھیلایا جائے تو یہ ایک بڑا سوال بنتا ہے کہ کون ہے وہ جو سمندر سے بخارات اٹھاتا ہے اور پھر ان بخارات کو بادلوں اور بارش میں تبدیل کرتا ہے کون ہے جو آسمان سے میٹھے اور مفید پانی کی بارش برساتا ہے کون ہے جو زمین سے غلہ پھل اور پھول اگاتا ہے کون ہے جو تمہارے لیے گندم کپاس اور گنے جیسی فصلیں پیدا کرتا ہے کون ہے جو تمہارے لیے کنو مالٹے امرود پپیتے آم انگور کھجور اور زیتون جیسے پھل پیدا کرتا ہے اگر انسان ابتدا سے امتحاد تک سارے مراحل پر نظر ڈالے تو اسے اس سارے سلسلے میں نصیحت کے کئی پہلو دکھائی دیتے ہیں وہ اللہ کیسے زمین میں بیج کو پودا اور درخت بناتا ہے کیسے اس درخت پر شاخیں لگتی ہیں پھر پھول اور پھل اپنی بہار دکھاتے ہیں ان پھلوں کی بناوٹ دیکھے پیکنگ دیکھے تو بے مثال ان کی لذت عجیب آپ ذرا انار کو دیکھے مالٹے کو دیکھے کیسے ان کے اندر ایک ایک دانے کو الگ الگ سلیقے سے رکھا گیا ہے انسان ایسا پھل تو کیا بنا سکے گا انسان تو وہ پیکنگ بھی نہیں بنا سکتا جو پیکنگ اللہ نے ان پھلوں کی بنائی ہے تو سوال کیا جا رہا ہے کہ کون ہے جو تم کو روزی دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے انسان کی حواس میں سے سب سے اہم حواص سمو بسر ہے سننا اور دیکھنا اور تحصیل علم میں بھی ان کا بڑا دخل ہے اس لیے ان دو حواس کو خاص طور پر ذکر فرمایا تو سوال کیا جا رہا ہے کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ <الْمَيِّت> اور کون ہے جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور یوخرج المت امین الحج اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں اس کی مردہ سے زندہ کو نکالنے کی یا زندہ سے مردہ کو نکالنے کی مثال کے طور پر انڈا بظاہر مردہ ہے وہ زندہ مرغی سے پیدا ہوتا ہے اور اس مردہ انڈے سے مرغی کا بچہ وہ پیدا ہوتا ہے وہی اللہ ہے جو گٹلی سے پودا پیدا کرتا ہے اور پودے سے گٹھلی پیدا کرتا ہے وہی اللہ ہے جو جاہل سے عالم کو اور عالم سے جاہل کو پیدا کرتا ہے وہی اللہ ہے جو زندہ انسان سے مادہ منویا کو نکالتا ہے اور وہی اللہ ہے تو مادہ منویا سے بچے کو پیدا کرتا ہے وہی اللہ ہے جو گائے اور بھینس سے دودھ نکالتا ہے اور وہی اللہ ہے جو دودھ سے غذائیت کے اجزا پیدا کرتا ہے اس دودھ کو دیکھے مکھن کو دیکھے بظاہر یہ مرتا ہے لیکن اللہ ان سے زندگی پیدا کرتا ہے بہت ساری مثالیں لوگوں نے اس کی دی ہیں میں اس موقع پر ایک مثال کرتا ہوں کتابوں میں دیکھا کہ ایک سانپ نما مچھلی پائی جاتی ہے دنیا میں جو عام طور پر ایسی جگہ رہتی ہے جہاں دریا سمندر میں دیکھتے ہیں جب اس کے انڈے دینے کا وقت آتا ہے وہ اپنے رہنے کی جگہ سے دس ہزار کلو میٹر دور جا کر انڈے دیتی ہے لیکن انڈوں سے بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی خود وہ مچھلی مر جاتی ہے اندازہ کیجیے ماں مر گئی انڈے موجود ہیں اب اس مردہ مچھلی کے انڈوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں اور تعجب کی بات یہ کہ یہ بچے پیدا ہونے کے بعد دوبارہ دس ہزار کلو میٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں اور وہیں پہنچتے ہیں جہاں سے ان کی ماں آئی تھی یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے شاید ایک ملحد کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے لیکن ایک مومن کی سمجھ میں یہ بات بہت آسانی سے آ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے جو کہ صاحب اقتدار اور صاحب اختیار ہستی ہے ملحد کہتے ہیں کہ زندگی صرف زندگی سے پیدا ہوتی ہے موت سے نہیں لیکن ایک مومن کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو زندگی کو موت سے بھی پیدا کر سکتا ہے اور موت سے زندگی کو پیدا کر سکتا ہے تو فرمائیں کون ہے جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے مئی یو دب اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے اللہ بتاتے ہیں کہ جب آپ ان سے سوال کریں گے کہ کون ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے فصول تو یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے فقول اصلاثل آپ کہہ دیجیے کیا کہ پھر تم ڈرتے نہیں ہو عشرت سے بچتے نہیں ہو اللہ کی توحید کا اللہ کی قدرت کا اقرار نہیں کرتے ہو فضا اللہ ربکم الحق یہ اللہ ہے تمہارا حقیقی پروردگار جو کہ خالق بھی ہے قادر بھی ہے رازق بھی ہے مربی بھی ہے اور متبر بھی ہے تدبیر کرنے والا بھی ہے یہ ہے حقیقی پروردگار بادل حق علطل تو حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا باقی رہ گیا انا تو سرفون تو تم کدھر پھرے جاتے ہو دو ہی چیزیں ہیں یا حق ہے یا باطل ہے یا ہدایت ہے یا غلالت ہے تو جب حق نہیں ہے ثت ہے گمراہی ہے علماء نے ان الفاظ سے یہ مسئلہ یہ اصول اخذ کیا کہ حق اور باطل کے درمیان کوئی تیسرا مرتبہ نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو نہ حق ہو اور نہ ہی باطل ہو یہ حق بھی ہو اور باطل بھی ہو یہاں یہ بات جان لے کہ جو اصولی اور بنیادی مسائل ہیں ان میں حق ایک ہوتا ہے متعدد نہیں ہو سکتا البتہ جو فٹ اور پروئی مسائل ہیں ان میں حق متعدد ہو سکتا ہے بعض سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کیسے ہو سکتا ہے کہ حق متعدد ہو امام ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول بھی برحق ہو اور امام شاہ امام مالک اور امام احمد کا قول بھی برحق ہو یہ بات بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی چنانچہ وہ اپنے مخالفین پر کفر کے اور گمراہی کے سطنے لگانے سے باز نہیں آتے صحابہ اکرام کا ایک واقعہ بتاتا ہوں جس سے یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حق متعدد ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کی ایک جماعت بھیجی اور انہیں تاکید فرمائی کہ تم نماز اصد بنو بنوپرزہ میں جا کر ادا کرنا ہوں. یہ لوگ چلے بنو بنوزا کے محلے میں پہنچنے سے پہلے نماز اثر کا وقت ہو گیا تو صحابہ رام کے دو گروہ بن گئے ان میں سے بعد نے وہیں پر نماز ادا, نماز اثر ادا کر کہہ لگے اللہ کے نبی کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ تم تیزی سے جانا چاہیے تاکہ تم بنو فرضہ میں جا کر نماز اثر ادا کر لو یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ اگر نماز اثر کا وقت رات پن ہو گئے تو بھی نماز نہ پڑھو اور خزاں کر دو مگر بار نے کہا ہمیں تو ہمارے آقا نے فرما دیا تھا کہ نماز اثر بنو فرضہ میں ادا کرنا ہو تو ہم نماز وہیں پڑھیں گے چاہے قضا ہی کیوں ہو جائے تو کچھ حضرات نے راستے میں نماز اثر پڑی کچھ نے بنو فراض میں محلے میں جا کر نماز پڑھی واپس لوٹے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے واقعے کی اطلاع دی تو حضور نے دونوں کو درست کہا یہ فریق بھی حق پر وہ فریق بھی حق پر اب دیکھیے حق یہاں متعدد ہو گیا اس لیے کہ دونوں کی نیت ٹھیک تھی ان میں سے کوئی بھی نفس پرست نہیں تھا کسی کا مقصد بھی تعبیل کے ذریعے سے معاذ اللہ اللہ کے نبی کے حکم کو ٹھکرانا نہیں تھا اس لیے ان میں سے کسی کو بھی اللہ کے نبی نے غلط نہیں کہا آج صورت یہ ہے کہ فہار کے درمیان جو مختلف کی مسائل ہیں بعض لوگ ان میں اتنا تشدد کرتے ہیں کہ انہیں کفر اور ایمان کا مدار بنا دیتے ہیں حق اور باطل کا مدار حالانکہ ان اختلافی مسائل کا حاصل صرف اتنا ہے کہ مثال کے طور پر میں حمفی ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ فلا مسئلے میں امام ابو پر رحمت اللہ علیہ کا قول حق ہے لیکن اس میں غلطی کا بھی امکان ہے امام شاہ فعی رحمت اللہ علیہ کا قول غلط ہے لیکن اس میں درستگی کا بھی امکان ہے لہذا ہمیں اتحادی مسائل میں اتنا تشدد نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اہل حق کہے اور اپنے مخالفین کو گمراہ اور اہل باطل کہیں یہ سوچ غلط ہے آگے فرمائے کاسی کا طریقے سے تیرے رب کا حکم ثابت ہو گیا ان لوگوں پر جوور پر اصرار کرتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے آپ ان کے ایمان نہ لانے سے پریشان نہ الحل منسور من من فرما دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو مخلوق کو پہلے بھی پیدا کرے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے یقینا کوئی نہیں ان کے شریک تو خود مخلوق تھے پیدا کیے ہوئے تھے ان میں سے بعض تو بنائے جاتے تھے اپنے پرست کرنے والوں کے ہاتھوں سے وہ مخلوق को کیسے بنا سکتے تھے یہ تو صرف اللہ کی شان ہے ابتدا میں, ہی ابتدا میں بھی اسی نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا کل اللہ الخل قسم میں فرما دیجیے ابتدا ہی میں ابتدا میں بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا فکم کہاں بٹ کے جاتے ہوئے بتاؤ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو کسی کو راہ حق پر چلاتا ہوحق پر اللہ ہی ہے جو حق کا راستہ دکھاتا اور حق کے راستے پر چلنے کی, دیتا ہے کیا وہ جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی کسی کی بات یہدی الا کل یا وہ جسے خود بھی راستہ نہ ملتا ہو بلکہ اسے بتایا جائے راستہ یہ ہے ممالک فتح کو منت میں کیا ہو گیا کیسے فیصلے کرتے ہو کن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو کن بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو کس مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو مماوی اکثر بننا اور ان میں سے اکثر صرف اپنے گمان کی اتباع کرتے ہیں ان مشرقین کے پاس ان منکرین کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل اٹکل پچو کرتے ہیں سنی سنائی باتیں ہیں ان کے گمان ہیں تخمینیں ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحم اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات توحید کے دلائل دینے کی بجائے مشرقین سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ظالمو تم جو متعدد خداؤں کو مانتے ہو تو ان پر کوئی دلیل تو پیش کرو ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے یہاں سے اس ایٹیگر سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ حکمت اور فلسفہ اور علوم عقلیہ کا شریعت میں کوئی درجہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ سب جنون اور اوہام اور خیالات ہیں جبکہ قرآن صرف حقائق کا قائل ہے ایسے حقائق جو بدلتے نہیں ہے انگلی منل حق کی شعی آ بے شک زن اور گمان اس بات حق میں کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا گمان سے اٹکل بچوں سے تخمینے سے کوئی حق کی بات ثابت نہیں ہو سکتی یہ آیا اِنَّ لا من الحق گمان اس بات حق میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا اس سے اہل علم نے کئی مسائل اخذ کیے ہیں نمبر ایک پہلا مسئلہ یہ اخذ کیا کہ عقائد کے لیے زمین دلائل کافی نہیں ہے قطعی دلیل کا ہونا ضروری ہے دوسرا مسئلہ یہ اخذ کیا القین لا یسود بالشک جو بات یقین سے ثابت ہو وہ شک سے ختم نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر اگر کسی نے وضو کیا ہے اور اس کو وضو کا کرنا یقینی طور پر یاد ہے بعد میں اسے شک ہو گیا کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہو تو وہ وزو جو یقین سے ثابت رہا وہ اب شک سے ختم نہیں ہوگا جب تک کہ وضو کے ٹوٹ جانے کا اس کو یقین نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا وہ اس سے نماز پڑھ سکتا ہے یا یمسرن اگر کسی نے پاک کپڑے پہنے بعد میں اسے شک ہو گیا کہ شاید ہی ناپاک ہو گئے تو میں شک سے کپڑے ناپاف نہیں ہوں گے کسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اسے شک ہو گیا کہ دو رکعتیں پڑھی میں نے یا تین رکعتیں پڑھی تو اس کے ذن غالب کا اعتبار ہوگا اگر اس کا ضنی غالب یہ ہے کہ دو رکعتیں پڑھی تو دو شمار کر لیں اور اگر غالب گمان ہے کہ تین پڑی ہے تو تین شمار کر لیں ایک چوتھا مسئلہ جو یہاں سے ثابت ہوا وہ یہ کہ نسل قرآن کے مقابلے میں گیاس کا کوئی اعتماد نہیں ہے معروف فرمائے کہ گمان اس بات حق میں کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا انہ علیم بالوم بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں مما کا اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے غیر کی طرف سے اس کو گھڑ لیا جائے اس کو ایسا آسان کلام مت سمجھو کہ جو چاہے اس کو گھڑ لے کس جیسا کلام بنا لے نہیں اگر آپ اور کریں تو اس ایسے کریمہ میں قرآن کریم کے پانچ اوصاف اللہ نے بیان فرمائے ہیں پہلا وصف یہ کہ یہ قرآن ایسا نہیں کہ اس کو غیر اللہ کی طرف سے گھڑ دیا جائے دوسرا وصف ولا کی تصدیق اللہ بہین ہی بلکہ یہ تو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے پہلی کتابوں کا معید ہے اصول میں بھی اور فضائل میں بھی تیسرا وصف و تفصیل کتاب اس میں احکام کی تفصیل ہے اس میں عقائد کا علم ہے احوال کا علم ہے فقہ کا علم ہے اخلاق کا علم ہے تیسرا مصف چوتھا وصف لاویب کی اس میں کوئی شک نہیں پانچواں مصف مرتب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے ہے آگے فرمایا ام امی اپ ڈرا کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے یہ کلام خود گھڑ لیا سورتی مسلم فرما دیجئے لا اس جیسی ایک سورت بد من منی من دون مندو اور اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو یہ دو قرآن کریم کے مخالفین اور منکرین کو چیلنج دیا گیا تو اس چیلنج کے مختلف مراحل تھے پہلے مرحلے میں سورہ اسرا میں انہیں چیلنج دیا گیا کہ اگر تمہیں قرآن کی حقانیت میں شک ہے تو قرآن جیسا ایک اور قرآن لے آؤ جیسے فرمایا پل جتا محتل حاضل قرآن فرما دیجیے اگر انسان اور جن جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا تو قرآن لے آئے تو نہیں لا سکتے اگر کہ وہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کرے دوسرے مرحلے پر سورہ ہود میں فرمایا گیا کلو سو اور اگر تمہیں قرآن کی صداقت میں شک ہے تو اس جیسی دست صورتیں لے آؤ تیسرے مرحلے میں سورہ بقرہ میں چیلنج دیا گیا کہ اگر تمہیں اس کی صداقت میں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور یہی چیلنج سورہ یونس کی ایپ نمبر اڑتیس میں بھی مذکور ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ چیلنج کسی ایک شخص کو نہیں بلکہ اللہ کے ماں سوا جتنے بھی ہیں سارے مخلوق کو چیلنج ہے سب جمع ہو جائے کیا جن کیا انسان کیا شہری کیا دیہاتی کیا عم کیا جاہل کیا غبی کیا ذہین تو سارے مل کر کس جسا کلام نہیں بنا سکتے آگے فرمائے ملما یابی لو بلکہ انہوں نے جٹلا دیا ایسی چیز کو کہ جس کا احاطہ ان کا علم نہیں کر سکا یہ اصل حقیقت بیان کی جا رہی ہے اصل وجہ ان پر کی اور وہ وجہ کیا ہے کہ ان کا علم محدود ہے یہ اپنے محدود علم سے ان حقائق کا احاطہ نہیں کر سکے ان کی حقیقت نہیں جان سکے جو قرآن میں بیان کی ہے اور انسان بڑا عجیب ہے کہ ایسی چیز کو سرے سے جٹلا ہی دیتا ہے جس کی حقیقت تک وہ نہ پہنچ سکے اور ابھی تک ان کے پاس حقیقت امر نہیں پہنچی اس کا انجام نہیں آیا کزا قبل اسی طریقے سے جٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے فنسر کی فکار وال دیکھیے ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائے مربو کا بلدین اور تیرا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے اللہ پاک ہمیں فساد سے بچائے اور ان لوگوں میں سے بنائے جو کہ قرآن پر ایمان لانے والے ہیں بآرم گا وانا الحمد للّہ رب العالمی